بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الناس کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ملک الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی من شیطان انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اللہ صوفی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے منل جن خا وہ جات سے ہو یا انسانوں میں سے فوڈا اللہ